وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذکر الموت او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب شراحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی یفکو کو اس کائنات کے اندر ایک ایسی حقیقت بھی ہے جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر پایا اور نہیں کر سکتا ہے بہت سارے حقائق کا دنیا میں انکار کیا گیا ان کو جھٹلایا گیا حتیٰ کہ ملحدین کا ایک طبقہ بھی موجود ہے جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے لیکن اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا ہے اور وہ حقیقت ہے موت موت کا کسی نے انکار نہیں کیا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس حقیقت کا اس طرح اعلان کیا اپنے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا کہ وما جو اللہ قبل کل خود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے اس میں انبیاء بھی تھے رسل بھی تھے ان میں سے کسی کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی مت فہم الخالدون تو کیا اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے آپ کے جو مخالف ہیں ان سب کے لیے ہے اللہ کے نبی آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور یہ لوگ انہوں نے بھی دنیا چھوڑنی ہے کلو <سؤال> ذائقت موت یہ ہے حقیقت کہ ہر نفس کو ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اسی لیے عربی کے ایک شاعر نے اس چیز کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ الموت قدحن نفس و کل و نفسن شارب ول قبر و کل نفس داخل کہتے ہیں کہ موت وہ پیالہ ہے وہ جام ہے جس سے ہر زی روح کو پینا ہے اور قبر وہ دروازہ ہے جس کو ہر ایک جس سے داخل ہوگا یہ حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے لو نف دنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد کہ اگر دنیا میں بقا ہوتی ہمیشگی ہوتی یہاں یوں ہی اگر رہنا تھا تو پھر رسولوں میں سب سے جو بہترین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علام کو کبھی موت نہ آتی تو سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے کتنی بھی کوئی زندگی لے کر آئے ایک نہ ایک دن اس کو موت آئے گی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جناب موسا علیہ اسلام کے متعلق کہ وہ بیٹھے تھے ایک شخص داخل ہوتا ہے در حقیقت یہ موت کا فرشتہ تھا لیکن انسانی شکل و صورت میں داخل ہوا موسا علیہ اسلام کی غیرت بڑی معروف تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اس طرح سے داخل ہو رہا ہے گھر میں تو انہوں نے ان کو ایک زوردار تھپڑ مارا اس کے بعد وہ روایت موجود ہے صحیح بخاری میں کہ ان کی آنکھ نکل گئی اللہ رب العزت کے پاس وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسلتنی الى عبد لا الموت دن اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت نہیں چاہتا اللہ رب الز نے فرمایا واپس جاؤ میرے بندے موسیٰ علیہ اسلام سے کہو کہ کیا جینا چاہتے ہو اگر زیادہ رہنے زندہ رہنے کی تمنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بیل اس پر اپنا ہاتھ رکھو دیکھو کتنے بال آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں ہر بال کے بدلے آپ کے لیے ایک سال زیادہ ہوگا جب مسا علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا اب تو معلوم ہو چکا تھا اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا تو کہا جواب یہ آیا کہ اس کے بعد پھر موت ہے تو پھر انہوں نے کہا اگر پھر بھی موت ہے تو پھر ابھی وہ موت مجھے آ جائے تو اس سے اندازہ لگائے کہ موت کتنی ہی کس کی عمر ہو لیکن بلاخر اس کو موت آئے گی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جب یہ بات ہے اور پھر یہ بات بھی معلوم ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کب آئے کس وقت آئے کس گھڑی آئے عمر کے کس مرحلے میں آئے بچپنے میں آئے جوانی میں بڑھاپے میں خواہشات کے حصول سے پہلے آئے خواہشات کے حصول کے بعد آئے اس کی کوئی مدت ہمیں نہیں پتا وقت معلوم نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر لہذا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وما تدری نفسن بے ارود تموت کسی نفس کو کسی زیرو کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس جگہ اس کی موت آئے گی کہاں پر ہوگا اپنے گھر میں ہوگا گھر سے باہر ہوگا اپنے وطن میں ہوگا دیارے غیر میں ہوگا کہاں پر ہوگا اس کی جگہ کا بھی پتا نہیں ہے نہیں اس کے وقت کا ہمیں پتا ہے. اور جب یہ موت آتی ہے پھر انسان سوچتا ہے کرنا چاہتا ہے اپنی غفلت کی نیند سے وہ بیدار ہونا چاہتا ہے اپنی کوتاہیوں کا اضالا کرنا چاہتا ہے لیکن کیا اس کو مہلت ملے گی نہیں فرمایا کہ جب کسی کا وقت مکرر آ گیا، پھر اللہ تعالی اس کو پیچھے نہیں کرتا تھوڑی بھی محنت نہیں دیتا اس سے پہلے فرمایا وہ انفکو رزک ناکمن قبر کم الموت اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے فیول أَخَّرْتَنِي تنی الاجل قَرِيبٍ اس کے بعد پھر وہ یوں کہے کہ اے میرے رب مجھے قریب تک کی مہلت دے دے الصَّالِحِينَ تو میں صدقہ کروں گا اور میں سالحینکو کار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا تو یہ تمنا اس وقت سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں حتہ کہ جو فرآون تھا جو جابر ظالم جو کہتا تھا کہ آنا ربو کو میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں لیکن اس کو بھی جب موت نے اپنے پنجو میں جکڑا اس وقت اس نے کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اب میں توبہ کرتا ہوں اللہ نے کیا فرمایا اب وقت اصل اس سے پہلے تو بڑا نافرمان فرمان تھا اپنی اصلاح نہیں چاہتا تھا تو موت کے وقت تو اس اللہ کے دشمن فرعون نے بھی توبہ کرنا چاہی لیکن اللہ رب العزت کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو اب دیکھیے ذرا جب یہ حقیقت ہے ہم سب مانتے ہیں سب مانتے ہیں اس کو, کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا مسلمانوں کو تو چھوڑے کفار ملحدین وہ بھی جب یہ ایک ایسی حقیقت ہے تو پھر اس سے غفلت کی آخر کیا ہو جائے کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے ہمیں مرنا ہے موت آئے گی یہ بھی نہیں پتا کس وقت آئے گی تو پھر اس کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں کیوں تو اس سے پہلے تو یہ سمجھے کہ موت کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں شریعت کی نصوص موجود ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے فرمایا اکثر الموت لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کیا کرو لذ کو توڑ دینے والی چیز ہے اس کو کسرت سے یاد کرو فہ نہ فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی تنگ زندگی میں موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ شادگی کر دیتا ہے کچھ شادگی کرتا ہے اس فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی کرتا ہے تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ ایک شخص موت کو یاد ہی نہیں رکھتا اور اپنی فراخی میں ہے ناز و نعمت میں ہے اس کو اس کی سوچ نہیں آتی تو ایسے شخص کا معاملہ الٹ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات کو سخت کر دے گا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی طریقہ ذکر کیا کہ موت کو کس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں فرمایا کہ فضور القبور فین نہا تو ذکر قبرستان کی زیارت کرو قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ قبریں تمہیں موت کی یاد دلائیں گی تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی یہ مقصد ہے قبرستان کی زیارت کا لیکن آج اب اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ قبرستان جو ہمارے بنے ہیں ان سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے قتل نہیں ہوتا وہاں کے معاملات دیکھیں وہاں کے خرافات شرک اور بدت کے مظاہر اتنے عام ہوتے ہیں کہ اس حقیقت سے انسان دور ہو جاتا ہے وہ لیاز اصل یہ ہے شرعی جو سیارت ہم کہتے ہیں یہ چیز بھی سمجھیں یہ مسئلہ آیا ہے تو شریعت نے دو مقاصد کی بنا پر قبرستان کی زیارت کو مشروع قرار دیا ہے یہ دو مقاصد ہر مسلمان کے پیشے نگاہ رہنے چاہیے ہر مسلمان وہ مرد ہو یا عورت ہو جب قبرستان سے گزر ہو تو یہ مقاصد اپنے سامنے رکھیں پہلا مقصد تو اس حدیث میں آپ نے سن لیا کہ قبرستان کی زیارت کا مقصد کیا ہوتا ہے زندوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان کی زیارت سے ان کو موت کی یاد آتی ہے اور آخرت کو یاد کرتے ہیں دنیا کی گہما گہمی میں مادیت کے اندر انسان اس سوچ اور فکر سے دور ہو جاتا ہے لیکن جب قبرستان میں آتا ہے اور سوچتا ہے دیکھتا ہے قبروں کو دیکھتا ہے اپنے عزیز و اکارب کو یاد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہماری ہی طرح تھے وہ بھی یہاں دنیا میں آئے انہوں نے بھی دنیا میں ایک زندگی گزاری اور آج یہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ ہیں ایک وقت آئے گا کہ میری بھی باری آئے گی اور میں بھی یہاں پر آؤں گا تو اس سے پھر کیا سوچ پروان چڑھے گی اس سے یہ فکر پیدا ہوگی کہ انسان پھر آخرت کی تیاری کرے گا اس جن کو یاد کرے گا اس قبر کو دیکھ کر جیسے دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں اور نبی علیہ السلات والسلام کی زبانی کئی بار ان کو جنت کی بشارت دی گئی خوشخبری دی گئی لیکن ان کا معاملہ دیکھیں تو جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو یب کی زارو کتا روتے یو بل لتا کہ ان کی جو داڑھی ہے وہ آنسو سے بھیگ جاتی تر ہو جاتی ان سے کہا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن آپ اس قدر نہیں روتے کیا وجہ ہے قبر کو دیکھ کر آپ زاروں قطار روتے ہیں تو کیا فرمایا فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ ان القبر اول منازل من منازل الآخر کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے اور جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا اس مرحلے سے نکل گیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اور جو شخص یہاں ناکام ہو گیا تو اگلے مراحل میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا یہ سوچ ہے یہ فکر ہے کس کی اس صحابی رسول کی جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اپنے زبان اطہر سے وہ زبان جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتی وبا یقین الحوا ہے اس کے ساتھ خبر دی تھی لیکن وہ بھی بے خوف نہیں ہے وہ بھی بے خوف نہیں ہے ان کو بھی ڈر ہے یہ صحابہ ہے یہ صحابہ تھے آپ ذرا سوچیں ایک نقطہ کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی شاید ہم ویسے ہی کمزور لوگ ہیں لیکن اس چیز میں آ کر ہم عمل سے پیچھے ہو جائیں گے لیکن قربان جائیں صحابہ پر ان کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جنت کی بشارتیں سنی مغفرت کے حوالے سے ان کو سرٹیفکیٹ ملے لیکن پھر بھی وہ کبھی عمل سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ عمل میں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے تھے اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف ان کی دنوں میں اتنا تھا کہ اس کے بعد اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا گیا کوئی کمی نہیں ہوئی یہ وہ حقیقت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت میں ہمیں ملتی ہے تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے حیران ہونے کی بات نہیں ہے یہ صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے پیارے پیغمبر سے یہ درس لیا تھا ایمان اور عمل اسی کو انہوں نے اپنی سواری بنایا مم بتا بھی امل لم یوسر بھی ہی نصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا حسب نصب خاندان یہ نسبتیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی تو عمل کے ساتھ تعلق یہ صحابہ ہے تو قبر ایسی چیز ہے اس کی زیارت کا یہ مقصد ہے جو ظاہر کو جو قبرستان کی زیارت کرتا ہے اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اور موت کی یاد اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے یوں وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے پہلا مقصد یہ ہے قبرستان کی زیارت کا دوسرا مقصد جو شریعت نے ذکر کیا ہے قبرستان کی زیارت کا وہ مردوں کے تعلق سے ان کو فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ زندہ جب وہاں جائے گا ان کے لیے دعا کرے گا ان کے لیے دعا کرے گا تو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے لیے کشادگی کرتا ہے ان کے لیے آسانی کرتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسی طرح ان کے عذاب میں تکفیف ہوتی ہے جو اہل ایمان ہیں یہ وہ فائدہ ہے اب یہ دیکھیں یہ مقاصد ہیں قبرستان جا کر انسان فکر آخرت کا درس لیتا ہے اور دوسرا فوت شدگان کے لیے دعا کرتا ہے ان سے ان کے لیے دعا کرتا ہے ان سے ان نہیں مانگتا ان سے نہیں مانگتا لیکن آج یہ دونوں مقاصد ہی ہم نے پسے پش ڈال دیے قبرستانوں میں آپ جائیں گے تو دونوں ہی چیزوں سے لوگ دور ہیں اور جس طرح کے منقرات وہاں نظر آتی ہیں تو فکر آخرت تو کیسے حاصل ہوگی وہاں اور اسی طریقے سے جو وہاں شرک کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں تو اس میں انسان ان کے لیے کیا مانگے گا یہ تو ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم شرعی مقاصد سے کتنے دور ہیں یہ دو مقاصد ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی طریقہ بتایا موت کو یاد کرنے کا کہ قبرستان کی زیارت کرو اسی طرح جو بستر علالت پہ پڑے ہوتے ہیں بیمار ان کی عیادت کے لیے جانا یہ تو ویسے ہی ایک مسلمان کے حق میں سے حق ہے وحیدا مریض فا داپ نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے جب ایک مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو پھر اس کی تیمارداری داری کرو ان کی عادت کے لیے جاؤ اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے فرشتے اس کے لیے مقفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور جنت کے باغات میں سے ہوتا ہے نصوص ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے صرف اشارہ دے رہا ہوں اس کے فضائل بڑے معروف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ انسان وہاں جا کر اپنی صحت کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوگا بلکہ دیکھے گا کہ یہ بھی صحت مند تھا میری طرح لیکن آج یہ بیمار پ ہے ابھی یہ کرنا بھی چاہتا ہے اب اس کے لیے وہ دعا کرے اللہ اس کو صحت دے لا ستہر ان شاء اس طرح کی دیگر جو دعائیں ہیں پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عادت کے تعلق سے ذکر کی ہیں ان کو پڑھیں اور ساتھ میں اپنے لیے بھی درس ہے سبق ہے کہ اپنی صحت سے دھوکہ نہ کھائیں اور انتظار نہ کریں کہ جب بیماری ہوگی پھر میں توبہ کروں گا تو اس چیز کا انسان احتمام کرے جس سے انسان کا دل بھی نرم ہوتا ہے آج دلوں کی سختی چھائی ہوئی ہے حتیٰ کہ اس کی سزا جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے تو پھر ایسا جو دل ہے وہ کسی بھی چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتا درس حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ گویا کہ اس کے لیے خاص تھا یہ چیز میرے لیے نہیں ہے میرے لیے نہیں ہے اب ذرا دیکھیں اس سوچ اور فکر کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کون تھے بڑے عابد زاہد یہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ نے ایک موقع پر نصیت کی سی بخاری کی روایت ہے سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی من کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندے سے پکڑا یہ ایک تربیت کا انداز ہے اور کندھے پر ہاتھ رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ آگے جو بات میں اس اس کو بیان کروں گا اس کے لیے متنبی ہو جائے اس کی پوری توجہ میری طرف آ جائے یہ پیارے پیغمت وسلم کا اسلوب ہے اس تعلق سے بھی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کس طرح اللہ کے نبی وسلم شفقت کرتے تھے کس طرح اپنی بات کو رکھتے تھے اور کیا سالب تھے جن کو آپ اختیار کرتے تھے تو ان میں سے ایک اسلوب آپ نے یہ کہ ان کو جو نوجوان ہیں ان کو اپنی طرف مبزول کرنے کے لیے آپ نے ان کے کندھے سے پکڑا اور فرمایا کنف دنیا کا ان کا غریب او عابر السبیل اے اللہ دنیا میں ایسے ہو جاؤ جس طرح عابر السبیل عابر السبیل کس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ایک راستہ عبور کرنے والا راستہ چلنے والا چل رہا ہے ایک راستے پہ وہ کہیں بیٹھتا نہیں ہے کہیں رکتا نہیں ہے وہ اس کو راستہ عبور کرنا ہے کس طریقے سے عبور کرے گا بڑی تشبیح بلی ہے اس پر بھی غور کریں گے اور فرمایا کر غریب یا ایسے جیسے اجنبی ہوتا ہے دنیا میں اس طرح ہو جاؤ اجنبی ہو جاؤ اجنبی کون ہوتا ہے ایسا شخص جو ہمارے درمیان آئے اور ہم دیکھیں یہ ہمیں سے نہیں ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے کسی اور جگہ سے آیا ہے اب یہ بات معلوم ہے کہ جو اجنبی ہیں تو اس کی وہ منزل مستقل نہیں ہوتی اس نے وہاں سے جانا ہی ہے چاہے کچھ دن وہاں رہے اپنے کسی کام کے سلسلے میں لیکن جیسے ہی وہ ہوگا تو وہ اجنبی ہے اس نے وہاں سے جانا ہے مقیم نہیں کہا اس کو اجنبی کہا اور دوسری جو تشبیح ہے فرمایا کہ آپ سبھیل سبیل کون ہوتا ہے جو راستہ کراس کرنے والا ہے راستہ اب ایک شخص راستہ جس کو کراس کرنا ہے آپ دیکھیں کہ اس راستے میں وہ کیسے گزرے گا یقیناً آج کل کے اس بے ہنگم ٹریفک میں ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے راستہ ہمیں عبور کرنا ہوتا ہے کس قدر اپنا خیال رکھتے ہیں دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کوئی گاڑی ٹکرا نہ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دیکھے کہ کہیں ایسے نہیں ہو کہ گنا کے بوجھ تلے وہ لگ جائے اور کوئی ایسی چیز اس سے ٹکرا جائے جو معصیت میں سے ہو جو گناہ میں سے ہو اس طرح سے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح ہو جاؤ, طرح ہو جاؤ جس طرح اجنبی ہوتا ہے یا راستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے اس نصیحت کا کیا اثر ہوا ہم بھی نصیحتیں سنتے ہیں ہم بھی نصیحتیں سنتے ہیں اور ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جہاں یہ حدیث بیان ہوئی ہے ابن بخاری رحمہ اللہ نے وہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں جو عابِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اس طرح سے کہتے تھے اِذَا اَن سَيْتَ فَلَا تَنْتَزْرِ کہ جب آپ شام کر لیں پھر صبح کا انتظار نہیں کرنا اور وَإِذَا وَا اَن سَيْتَ فَلَا تَنْتَز جب آپ کی زندگی میں شام آ جائے تو اگلی صبح کا انتظار نہ کرنا وہ خز لی مرضی کا خز مین صحت کا لمرا وہ من حیات کا فرماتے ہیں آج صحت ہے تندرستی ہے اس تندرستی سے حاصل کر لو اپنی بیماری کے لیے بیماری میں وہ طاقت نہیں ہوگی وہ قوت نہیں ہوگی جو آج اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ ایسا تعلق قائم کر لو عبادات سے ایسا تعلق رکھو کہ جب خدا نہ بیماری آ بھی جائے تو پھر دیکھیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جس میں شریعت کی عظیم سماحت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس قدر اللہ ہم پر مہربان ہے اِذَا سَافَرَ الْعَبْدُ اَوْ مَرِضَ كُتِبَ لَهُ من الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ مُقِيمٌ صحیح اللہ اکبر کبیرہ اندازہ کریں فرمایا کہ جب بندہ مسافر ہوتا ہے کہیں سفر کے لیے جاتا ہے اب ظاہر ہے جو مسافر ہوتا ہے اس کو وہ سہولیات نہیں ہوتی جو گھر میں وہ کر سکتا ہے جس طرح کی فراغت جس طرح کا ماحول اس کو گھر میں ملتا ہے سفر میں وہ چیز نہیں ملتی اور اس چیز کا شریعت نے بھی احساس کیا اور یہ کتنی یہ فطرت کے مطابق ہے انسان کے مطابق ہے پھر بھی کچھ بدبخت ان کی یہ سوچ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے اللہ نے تو دین کو بڑا سہل کہہ دیا اور دیکھیں یہ سماحت یہاں کیسے نظر آتی ہے کہ انسان جب مسافر ہے اور مسافر کے لیے اور بھی رخصتیں ہیں بیان کرنے کا مال نہیں ہے کہ فرض نماز بھی وہ قصر کر کے پڑھتا ہے فرض نماز بھی وہ قصر کر کے پڑھتا ہے نماز ان کو جمع بھی کر سکتا ہے یہ آسانیاں ہیں یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی اور یہاں کیا ہے یہاں کہا جب بندہ سفر کرتا ہے او مریض یا وہ بیمار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا احسان ہے کتب لہو من العمل فرمایا کہ اللہ اس کے لیے وہ عمل لکھ دیتا ہے ما کا نا وہو وہ صحیح جو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے عمل کرتا تھا اب سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا اور حالت صحت میں جو وہ عمل کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا لیکن اللہ اپنے بندے کے لیے وہی اجر دیتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا اور گھر میں رہتے ہوئے کرتا تھا سفر کی وجہ سے نہیں کر رہا لیکن اللہ اس کے لیے وہ اجر خود ہی اس کو دے دیتا ہے تو یہ کب ہوگا جب ہم اپنے صحت کی حفاظت کریں اللہ کی اطاعت میں اس کو استعمال کریں اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی ایسی ترتیب بنا لیں کہ اس کے بعد پھر یہ چیز ہمارے لیے ہو تو اللہ تو قدردان ہے اللہ تعالی قدردان ہے اس چیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور پھر دیکھیں ابن قدامہ رحمہ اللہ ان کی معروف کتاب ہے منہاج القاصدین اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں اب یہ تین قسمیں ہیں ان کو غور سے سنیں اور اس کے بعد میں اور آپ اپنے گربان میں جھانکیں گے کہ ہم کس قسم میں سے ہیں ان تین قسموں میں سے پہلی قسم کہتے ہیں اس کی ہے کہ جو موت کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتا یاد کرنا ہی نہیں چاہتا آپ دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کی بات ہو تو ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات سنیں نہیں موضوع چینج کر دیں کوئی اور بات ادھر ادھر کی کرنے لگیں گے باتیں ان ان سے آپ کرتے رہیں کبھی وہ ملال محسوس نہیں کریں گے تنگ نہیں ہوں گے لیکن اس طرح کی بات جب آئے گی موت کی تو اس کی کوشش ہوگی کہ یہ بات نہ ہو اور کبھی اس کے دل میں خیال بھی آتا ہے تو فیو فور اس کو جھٹک دیتا ہے اور دوسری جو دنیا کی باتیں ہیں ان کو لے آتا ہے خواہشات مادیت کی باتیں وہ کرنے لگتا ہے تو یہ پہلی قسم تھی جو موت کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتا ایسا شخص موت کو ناپسند کرتا ہے دوسرا جو بیان ہوا ہے جو دوسری قسم ہے یہ وہ شخص ہے جو موت جب اس کو یاد آتی ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے اپنی اصلاح کے بارے میں وہ سوچتا ہے کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کو لے کر وہ اپنی اصلاح کرے اپنے عمل کو اچھا کرے عبادت کو اچھا کرے اس شخص کو موت پر یقین ہے اگر یہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو اس پہلو سے کرتا ہے میری تیاری نہیں ہے میری تیاری نہیں ہے مجھے وقت ملے کہ میں موت کے لیے خود کو تیار کروں یہ دوسری قسم ہے اور تیسری قسم کہا ان کی ہے جو ہر لہذا ہر گھڑی موت کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ کون ہے? اللہ کے انبیاء اللہ کے انبیاء اور صحابہ اور جو نیک لوگ ہیں اولیاء وہ ہر وقت اس کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت اس کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا کے بکھڑوں سے اس کی آزمائشوں سے مشقتوں سے نکل کر اللہ کے پاس جاؤں اللہ کے پاس جاؤں کیونکہ اس کے لیے تیار ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے رب اس کا قدردان ہے اس پہلو سے موت کو وہ پسند کرتا ہے اچھا یہاں عائشہ رضی اللہ علیہ کی ایک حدیث اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے عائشہ رضی اللہ موبین نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی من احب لکھا اللہ احب اللہ لکھا اللہ کرے اللہ لکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علوم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اس کو چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی ناپسند کرتا ہے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات کا مطلب تو موت ہے کل موت ہمیں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے تو آپ نے وضاحت فرمائی فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت جب مومن کو یہ بتایا جاتا ہے بشر بضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ تو اس سے راضی ہے تیرے لیے جنت ہے اس کے بعد سب سے بڑھ کر اس کو موت سے رغبت ہوتی ہے کیوں کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا مندی اور جنت تک پہنچے گی تو اس موقع پر وہ سب سے زیادہ محبت اس کو موت سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے اور فرمایا کہ کافر جب اس کی موت آتی ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی ناراضگی کی اللہ کے غضب کی تو اس وقت سب سے بڑھ کر جو چیز اس کو ناپسند ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس موت سے اس کو چھٹکارا مل جائے اس سے بچ جائے کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا تو اس تعلق سے یہ تقسیم آپ نے سنی ہم کس میں سے ہیں اب دیکھیں جو پہلا شخص ہے جن کی اکثریت ہے ہمارے معاشرے میں ولی اللہ کہ جو موت کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کا دم گھٹنے لگتا ہے مادیت پر چوٹ لگتی ہے وہ اس سے راہ فرار ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے باقی دوسری قسم اس میں بھی خیر ہے کہ موت کو یاد کر کے اپنی اصلاح کے لیے انسان تگو دو کرے اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کرے تو یہ شخص بھی کامیاب ہے اور سب سے اعلیٰ تیسری قسم ہے سب سے اعلیٰ تیسری قسم ہے اب ذرا اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے موت سے غفلت پیدا ہوتی ہے بنیادی طور پر علماء نے دو اسباب ذکر کیے ہیں جو زیادہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ موت کو ذکر کو پسند نہیں کرتے اس کو یاد نہیں کرتے ایک کیا چیز ہے کہ دنیا کی محبت دنیا کی محبت اور دوسرا جہالت دنیا کی محبت اور جہالت دنیا کی محبت کیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا زالو کلبل فی حب اسنتین حب دنیا و العمر فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے دل کو جوان رکھتی ہیں دو چیزوں کی وجہ سے اس کا دل جوان ہے جسم بڑھاپے میں مبتلا ہے اور کمزوری آ چکی بال سفید ہو چکے لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہیں وہ کیا ہے دنیا کی محبت وہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کہ لمبی عمر اس کی ہو جائے یہ خیال اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے میں فرمایا کہ بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے اب ذرا دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری میں کتنی بہترین وضاحت ہے اس سے بہتر وضاحت ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے جوامی الکلم سے نوازا تھا آپ نے اس چیز کو بیان کیا اس کو سنے اور سمجھے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کیسے عملی مثال ایک اور تربیت کا طریقہ کہ عملی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی لکیریں کھینچی کیسے ایک چوکور مربع صورت میں ایک لکیر کھینچی چوکور جس طرح کعبہ ہے چوکور ہے چار کونوں والا اس طرح سے لکیر کھینچی اور اس کے بعد اس کے شروع سے اس کے اندر سے ایک لکیر کھینچی جو اس مربع اس چوکور سے بھی کچھ باہر کو جا رہی تھی باہر کو جا رہی تھی اب بیچ میں جو لکیر آپ نے کھینچی پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی اور کچھ خطوط اور لکیریں کھینچی اب یہ دیکھے عملی طریقہ تھا عملی طریقہ جس کے ذریعے بات ذہن نشین ہو جائے یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ تھا چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی فرمایا کہ یہ جو مربع شکل ہے یہ چوکور جو چیز دیکھ رہے ہو جانتے ہو یہ کیا ہے یہ موت ہے یہ موت ہے اس نے ہر طرح سے گھیرا ہوا ہے کس کو جو درمیان میں جو لکیر تھی بڑی لکیر اب وہ اس کے درمیان میں ہے اور اس کا ایک طرف اس سے باہر ہے فرمایا کہ یہ چوکور جو لکیر ہے یہ انسان کی موت ہے اس نے ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے اور جو درمیان میں لکیر ہے یہ انسان ہے یہ انسان ہے اور وہ جو لکیر اس چوکور صورت سے بھی باہر نکل رہی ہے اس کی اور یہ انسان کی امیدیں ہیں یہ اس کی امیدیں ہیں خواہشات ہیں یعنی موت سے بھی آگے تک وہ صورت نکلی ہوئی ہے آگے کی خواہشات ہیں اس کی حالانکہ اس سے پہلے اس کو موت پکڑ لے اور درمیان میں جو لکیریں تھیں چھوٹی چھوٹی اس کے اندر دائیں بائیں کچھ لکیریں آپ نے کھینچی ہوئی تھیں تو فرمایا کہ یہ کیا ہے حاض الخطار یہ جو چھوٹی چھوٹی خطوط ہیں فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جو انسان کو دنیا میں پہنچتی ہیں کبھی بیماری ہے کبھی پریشانی ہے اور کبھی کوئی نقصان ہے کبھی اس طرح چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں جن سے انسان گزرتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ چیز بتاتی ہیں اور کیسے فائن اختہ احادا نہ شہدا فعین اختہ احادا نہ شہو ہادا اور بایا کہ اس مصیبت سے اگر وہ نکل گیا آگے ایک اور مصیبت اس کے لیے منہ کھول کر کھڑی ہے اس سے نکلتا ہے آگے ایک اور کھڑی ہے یہ انسان کی زندگی ہے آپ غور کریں پھر کس چیز کا گھمنڈ ہے کس چیز میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے یہ حقیقت ہے اور یہ وہ تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ دنیا حقیقت ہے اور اسی طرح جو اسباب ہیں ان میں سے جہالت بھی ہے جہالت کا کیا مطلب ہے جہالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو موت کو لے کر وہ ان کو اپنے ذہن میں بٹھا کے ہوا بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں وہ رہتی ہیں جن کے ساتھ وہ موت کو سوچتا ہے سمجھتا ہے مثلا کیا کہ جوانی میں موت نہیں آتی ابھی تو میری جوانی ہے یا یہ کہ جو صحت مند ہے وہ اس کو جلدی موت نہیں آتی اور بیمار جب میں ہوں گا تو پھر توبہ کر لیں گے جب بڑھاپے میں جاؤں گا پھر توبہ کر لوں گا یہ اندازہ کریں یہ کیا جہالت ہے یہ جہالت ہے اور جو غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان دیکھے غور کرے اپنے ماحول میں کہتے ہیں جو اپنے محلے میں انہوں نے کہا بزرگ کتنے ہیں کہتے ہیں اتنے ہوتے ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے دو تین چار بڑی عمر کے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ, کہ یہ ہے کہ جوانی میں موت زیادہ ہوتی ہے بڑھاپے تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں تو یہ اس کا علاج ہے اس چیز کو انسان دیکھے کس چیز کی غفلت ہے اور اسی طرح یہ بھی کہ صحت آپ دیکھیں صحت کب چلی جاتی ہے اچھے خاصے لوگ ہیں آج کے دور میں کتنے حادثات ہوتے ہیں لوگ ہیں اور کتنے ہم سنتے ہیں اچھے صحت مند نو عمر نوجوان بچے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ کس چیز کا یہ یعنی وہم ہے یہ جہالت ہے اس کا اس طرح سے انسان علاج کرے تاکہ موت کو یاد رکھے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قدردان ہے اللہ تعالیٰ قدردان ہے اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے ان کے نیک نیکیوں کی قدر کرتا ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ کیا ہم ان کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جو مومن ہیں اور نیکوکار ہیں یہ دونوں ایک جیسے سوال محیا ہوں ان کا زندہ رہنا اور ان کا مرنا برابر ہے اللہ فرماتا ایسا نہیں ہے ان میں فرق ہے سا حکمون اگر کسی کی یہ سوچ ہے, کسی کی یہ فکر ہے کہ مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو عمل سالے کرنے والا ہے فاسق اور بدکار ہے ان میں کوئی فکر نہیں ہے فرمایا سا حکمون برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں برے فیصلے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ سنتِ عدل کے خلاف ہے اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے قطع نہیں اللہ تعالیٰ تو یہ ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَعَمَنْتُمْ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم مومن ہو جاؤ اور شکر کے راستے پہ چل بڑھو شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تمہیں عذاب دے وہ تو قدردان ہے وہ تو مہربان ہے آپ دیکھیں اس کی مہربانی اس کی رحمت کے مظاہر بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ایک نیکی کم از کم دس گنا ہے ایک نیکی کم از کم دس گنا ہے. انسان کے اخلاص لاہیت اور پیارے پیغوم کی اتباع کے ساتھ جب وہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل کتنا آگے جاتا ہے سات سو گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر چلا جاتا ہے اور کچھ امال تو ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی سماعت ہے دوسری طرف دیکھیں گنا گناہ کیا ہے گناہ جو کرتا ہے گناہ اس کا ایک ہی لکھا جاتا ہے دو نہیں لکھے جاتے دو نہیں لکھے جاتے تین نہیں لکھے جاتے نیکی کم از کم دس ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ وَائلٌ لِمَن غلَبَت ہلاکت ہے, ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں اکائیوں سے مراد گناہ ہیں جو ایک لکھا جاتا ہے دہائیوں سے مراد نیکیاں ہیں جو کم از کم دس گنا ہوتی ہیں فرمایا کہ وہ کتنا بد ہے کتنا بد ہے اللہ اپنے فضل کا معاملہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے آپ قرآن پر غور کریں کہ جہاں اہل جنت کا ذکر ہوگا وہ جنت میں جائیں گے وہاں اللہ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ اس قدر ذکر نہیں کیے کیوں اس میں نکتہ کیا ہے کہ ان کے عمل اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ان کے شامل حال تھا اور اس فضل کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا جبکہ جو اللہ جہنم ہیں غور کریں گے جہنم میں جو جاتا ہے اللہ نے اس کے اسباب بھی ذکر کر دیے کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے اس میں یہ خرابی تھی اس میں یہ معاملہ تھا کفر تھا شرک تھا تھی وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا فضل کتنا زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اللہ کی جو مہربانی ہے کس قدر بندوں کے شامل حال ہوتی ہے اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے تو یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں برابر ہوں سا ما یا فرمایا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے اور پھر جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے حسن خاتمہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اور یہ وہ حسن خاتمہ ہے جس کے لیے صحابہ پریشان رہتے تھے ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو رونے لگ گئے کسی نے پوچھا ابو ارا دنیا چھوڑنے کے ڈر سے رو رہے ہو کیا کہا کہا یہ بات نہیں ہے میں کیوں رو رہا ہوں کہ اس لیے رو رہا ہوں الزاد سفر اس لیے کہ میرے پاس زیادہ سفر زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے اور جو میرا سفر ہے بہت طویل ہے بہت طویل ہے اس بنا پر میں رو رہا ہوں یہ ان کا معاملہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمین وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے تھے اپنے خاتمے کو لے کر تو انسان اس چیز سے خائف ہو ڈرے کسی دھوکے میں نہ پڑے بلکہ اللہ رب العزت کے فضل پر اس کی امید ہو اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ایمان اور ابن صالح کے راستے پر چلے تو اللہ تعالی کا فضل اس کے شامل حال ہو جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ چیز بھی ذکر کی من کا نا لا لا لخل جنت جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے اس کا آخری کلمہ لا اللہ اگر ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اب یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے ہم ہلکا رہ رہے ہیں لیکن جو موت کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے کہ انسان وجات لال تمن تحید کہ موت اپنی سختیوں کے ساتھ پہنچ گئی یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اس کی سختیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں یہ مجھ سمجھیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے اگر عملی طور پر اس کی تیاری نہیں ہے تو پھر یہ چیز زبان پر ہی نہیں آتی اقبال کیلانی رحمہ اللہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں قبر کا بیان اس میں ایک شخص کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اس کو بس ایک ہی کام تھا وہ کوئی گھاس وغی دو پیسے گڈی اس طرح ہر وقت اس کی زبان پر ہوتی تھی کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی دین کے قریب نہیں آیا اس کی جب موت آنے لگی لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ کلمہ پر لیکن کہتے ہیں اس کیفیت میں بھی ان کی زبان پر وہی جملہ تھا جو دنیا میں کہتا تھا جو اس کا کام تھا دو پیسے گڈی اس گاس کی ہے یہ کہتا کہتا اس کو موت آ گئی بھول اللہ تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے یہ پرفتن دور ہے اور ہم دنیا کے اندر اتنے دھنسے ہوئے ہیں ایک دلدل کی طرح ہے کہ اس میں مزید دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں اس فکر کو اپنے پاس پھٹکنے ہی نہیں دیتے تو اس کا طریقہ اس میں بیان ہوا کہ موت کو یاد کریں وقتاً فوقتاً اور یہ جو طریقہ بیان ہوا وہ بیماروں کی عادت کا ان کے پاس جائیں ان کے پاس بیٹھیں اس سے بھی دل میں رکت اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت لیکن شری مقاصد کے ساتھ جو زیارت ہے اسی میں یہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی تیاری کریں اور اس کی تیاری کریں اور جب انسان اس طرح سے اپنی سوچ اور فکر کو رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ آخرت کی تیاری کرنا لگتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جو اپنے موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں امن سالح کی صورت میں اور نیکیوں کی صورت میں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور اس سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے کہ جن کی موت عقید ہے توحید پر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو جب ہم جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو ہم اللہ سے راضی ہو ادا توفیق صلی اللہ علیہ نبی جناب محمد اجمائن